لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه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 فذاقت وبال امرها وكان امرها خسرا سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا نمنو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 اور جو جو اللہ پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا وہ ان کو جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے ان کے لیے کیا خوب رزق رکھا ہے اللہ اللہ خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بينہن لتعلمون